اے میرے وطن کے خوش نواؤن ایک عمر کے بعد تم ملے ہو اے میرے وطن کے ہوئے ہر ہجر کا دن تھا حشر کا دن دو ضخ تھے فراق کے علاؤ لوگوں کے ہنسوں سمجھ نہ آئے ہاتھوں میں پھول دل میں کھاؤ رو کے ہوں سمجھ نہ آئے ہاتھوں میں پھول دل میں کھاؤ تم آئے تو ساتھ ہی تمہارے بچھڑے ہوئے یار یاد آئے ایک زخم پہ تم نے ہاتھ رکھا اور مجھ کو ہزار تم آئے تو ساتھ ہی تمہارے پچھڑے ہوئے یار یاد آئے ایک زخم پہ تم نے ہاتھ رکھا اور مجھ کو ہزار یاد آئے وہ سارے رفیق وہ سارے رفیق پا بجولا سب کچھ طے یاد آئے ہم سب کا ہے ایک ہی قبیلہ ایک دشت کے سارے ہم سفر ہیں کچھ وہ ہے جو دوسروں کی خاطر آشفتہ نصیب و در بدر ہیں کچھ وہ ہیں جو خلط و قبا سے ایوان شہی میں معتبر ہے ہم سب کا ہے قبیلہ ایک درش کے سارے ہم سفر کچھ وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر آشفتہ نصیب و در بدر ہیں کچھ وہ ہیں جو خلط و قبا سے شہی میں معتبر سکرات و و مسیح کے فسانے تم بھی تو بہت سنا رہے تھے سکرات مسیح کے فسانے تم بھی تو بہت سنا رہے تھے منصور و حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے منصور و حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے تھے کہتے تھے صداقتیں امر ہیں کہتے تھے صداقتیں امر ہیں اوروں کو یہی بتا رہے اور اب جو ہیں جا بجا فلیبے تم بانسی بجا اور, کیا اور اب جو ہے جا, جا, جا سلیبے بہت خوب تم بجا سلیبے تم بانسیاں بجا رہے او ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مد یزید گا رہے ہو اور اب جو ہے جا بجا سلیبے تم بانسیاں بجا رہے ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مد یزید گا رہے ہو جب سچ تہ ہو رہا ہے تم سچ سے نظر چرا رہے, رہے جب سچ رہا رہا تم سچ نظر چرا رہے جی چاہتا ہے کہ تم سے پوچھوں کیا راز اس اجتناب میں ہے تم اتنے کٹھوڑ تو نہیں تھے یہ <سؤال> بے حسی کس حساب میں ہے تم چپ ہو تو کس طرح سے چپ ہو جب خل کے خدا عذاب میں تم چپ ہو تو کس طرح سے چپ ہو جب خل کے خدا عذاب میں ہے سوچو تو تمہیں ملا بھی کیا ہے سوچو تو تمہیں ملا بھی کیا ہے ایک لکمۂ تر قلم کی قیمت ہا, لکم لا, قلم ki ایک, ایک لکمۂ تر قلم کی قیمت غیرت کو فروخت کرنے والو اکاس زر قلم کی قیمت اکاس زر قلم کی قیمت پندار کے رو بتاؤ دربان کا در قلم کی قیمت کا در قلم کی قیمت ناداں تو نہیں ہو تم کے سمجھوں غفلت سے یہ زہر گھولتے ہو ناداں تو نہیں ہو تم کے سمجھوں غفلت سے یہ زہر گھولتے ہو تھامے ہوئے مسلحت کی میزان ہر شیر کا وزن ہوئے مسلحت کی ہر شیر, شیر, شیر کا وزن تولتے ہو ایسے میں سکوت و چشم پوشی ایسا ہے کہ جھوٹ بولتے میں داد نہیں ہو تم کہ سمجھوں غفلت, مجد غفلت مجد سے یہ زہر کھولتے ہو تھامے ہوئے مسلحت کی میزان ہر شیر, باہ شیر باہ کا وزن تولتے ہو باہ ایسے میں سکوت تو چشم پوشی ایسا ہے کہ جھوٹ بول سے عدل و ست لاش غاصب کی صلیب پر چڑی اک عمر سے صلیب پر جڑی ہے اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی ہے جنگل پہ لپک رہے ہیں شولے تاؤس کو رقص کی پڑی سلیم پر اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی جنگل پہ لپک رہے سو ہے سب کو عزیز کوئے جانا ہے سب کو عزیز کوئے جانا اس راہ میں سب مرے جیے ہیں خود میری بیا ز شیر میں بھی بربادی دل کے مرثیے اس ہے سب کو عزیز کن جانا اس راہ میں سب مرے جئے ہیں خود میری بیاز شیر میں بھی بربادیے دل کے مرثیے ہیں میں نے بھی کیا ہے ٹوٹ کر عشق اور ایک نہیں کئی کیے سب کو عزیز ہوئے جانے اسلام میں سب مرے جیے خود میری بیاز شیر میں سچی بات ہے برباد یہ دل کے مرسی یہ ہے میں نے بھی کیا ہے ٹوٹ کر عشق اور ایک نہیں کہیں لیکن غمِ عاشقی نہیں ہے ایسا جو سبک سری سکھائے لیکن واہ غمِ عاشقی نہیں ہے ایسا جو سبک سری سکھائے سکھا غم تو وہ خوش مال غم ہے جو کوہ سے غم تو وہ خوش مال غم ہے جو کوہ سے جوئے شیر لائے پیشے کا ہنر جنوں کو بخشے جو قیس کو کوہ کن بنائے کا ہنر جنو کو بخشے جو قیس کو کوہ کن بنائے اے ہیلا گران شہر شیری آیا ہوں پہاڑ کاٹ کر میں اے ہیلا گران شہر شیریں آیا ہوں پہاڑ کاٹ کر میں ہے بے وطنی گواہ میری ہر چند پھرا ہوں در بدر میں بیچانہ غرور نوازی ایسا بھی نہ تھا سبک ہنر میں تم بھی کبھی میرے ہم نباتے مٹی ہوئی ہے تم بھی کبھی میرے ہم نوا تھے نام سے تم بھی کبھی میرے ہم نوا تھے خاموش ہو تم ہوا کیا ہوا ہے خاموش ہو تم تو کیا ہوا ہے مٹی کے وقار کو نہ بیچو یہ عہد ستم جہاد کا ہے دریوز گری کے مقبروں سے زندہ کی فصیل خوشنما ہے کے مقبروں سے زندہ کی فصیل خوشنما ہے کب ایک ہی رت رہی ہمیشہ یہ ظلم کی فصل بھی کٹے گی جب حرف کہے گا کمب عزنی مرتی ہوئی خاک جی اٹھے گی لے لائے وطن کے پیرہن میں بارود کی بو نہیں لگے